کیوں چار ریا پک؟ باس؟ باللہ من چار پکے واسطے کا کتاب انفی کرتا سن فلا مسو بے دیم کفرو الحاذ اللہ سہرم مبین صورت انعام میں نفی شرک اعتقادی پر گیارہ دلائل عقلی دو دلائل نقلی اور تین دلائل وہی اللہ پیش کریں گے اور مشرقین کے سات شبہات کے اللہ جواب دیں گے اس آیت میں مشرقین کے پہلے شعبے کا جواب ہے شوبہ یہ تھا کہ ہم اس کتاب کو مانیں گے جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو آپ وہ کتاب ہمارے پاس لائیں تو ہم تسلیم کریں گے اللہ نے فرمایا یہ زد اور اناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ولو نزلہ علی کا کتاب انفی اگر ہم اتار دیں تجھ پر ایک کتاب فی کرتا سن کاغذوں میں لکھی ہوئی فلاں مسو ہو بے عیدی ہم پھر وہ اس کو چھویں اپنے ہاتھوں سے تو کافر لوگ پھر بھی کہیں گے ان اللہ سہرم مبین کہ نہیں ہے یہ مگر جادو ہے واضح وقالو یہ دوسرے شعبے کا جواب ہے جی دوسرا شعبہ یہ ہے کہ اگر تو سچا نبی ہے تو تیرے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو تیری تائید کرے وقالو اور کہتے ہیں لولا انزل ان ذیلا ملک کیوں نہیں اتارا گیا اس نبی پر کوئی فرشتہ ولو انزلنا یہ ان کے شبے کا جواب ہے اور اگر ہم اتار دیں فرشتہ لکوزیل امرو تو فیصلہ کر دیا جائے کام کا لا ظرون پھر ان کو مہلت نہ دی جائے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فرشتہ اتار دیں اور اس کے باوجود بھی یہ نہ مانیں اور ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ کا عذاب ان پر اترے گا یہ میں نہ لکوزی المروں ولو ج ملکن یہ تیسرے شبے کا جواب ہے جی نبی تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا یہ ہم جیسا بشر ہے آدمی ہے انسان ہے یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے نبی تو کسی نوری کو ہونا چاہیے جواب دیا ولو جال نہ ہو ملکن اگر ہم نبی بناتے کسی فرشتے کو لجال نہ تو بناتے اس کو رجولن آدمی کی شکل میں ظاہر بات ہے کہ اس نے ان کے پاس آنا تھا تو ایک انسانی شکل میں آنا تھا وال لبسنا علیہ ہما یل تو اس وقت ہم مشتبہ کر دیتے ان پر جس شبے میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں تو پھر بھی یہ کہتے کہ یہ تو انسان ہیں آدمی ہیں ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ فرشتہ ہے یا نہیں ولاقستوزیا بیرو سلم من قبلک یہ تسلی ہے لر رسول قرآن پاک میں اللہ کئی جگہوں پر آپ کو تسلی دیتے ہیں تحقیق مزاق بنائے گیا کئی رسولوں سے من منقبلک آپ سے پہلے اگر آپ کا بھی یہ مزاق بناتے ہیں تمسخر اڑاتے ہیں تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ مشرقین کا پرانا وطیرا ہے ما یقالو کال اللہ ما قد قیل رسول من قبلک فہا کا بل لذین سا پھر گھیر لیا یا ہا کا میں نے اترا ان لوگوں پر جنہوں نے نبیوں سے تمسخر کیا ما وہی چیز اتری قانوب ہی اون جس کا وہ مزاق بنایا کرتے تھے یعنی عذاب وہ نبی سے کہتے تھے کہاں ہے وہ عذاب لے آ وہ عذاب پھر اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا کل سیرو فل عرضے یہ تخویف ہے جی تخویف دنیاویہ میرے پیغمبر آپ کہیں چلو پھرو زمین میں پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا ہم نے پہلی قوموں کو کس طرح صفائے ہستی سے مٹایا تھا کول مم معافی سماوات ارض دوسری عقلی دلیل ہے جی دعوی توحید کے لیے اور اس کو کہتے ہیں دلیل اقلی ال سبیل اعتراف من الخص یعنی ایسی دلیل جس کا اعتراف دشمن سے کروایا جا رہا ہے کہ تم بولو تم ہی بتاؤ میرے پیغمبر پوچھ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں زمینوں آسمان کی ہر چیز کا مالک کون ہے کل اللہ میرے پیارے پیغمبر تو ہی کہہ دے کہ اللہ ہے اللہ ہی کا ہے یعنی انہوں نے بھی تو یہی کہنا ہے یہ مطلب ہے جی انہوں نے بھی یہی جواب دینا ہے کاتابہ عَلَى نَفْسِهِ سے اس نے لازم کر لی ہے اپنے اوپر رحمت کرنا اس لیے ان کو جلدی نہیں ہلاک کرتا لیکن آنا تو ہمارے پاس ہے لجما إِلَى کم الا إِلَى مل کے فی البتہ ان کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک نہیں الزین خاصرو انف جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی زد کی اناد کیا ہٹ دھرمی کی ولہ مَا ساک فِي اللَّيْلِ لن نہار تیسری عقلی دلیل ہے جی دعوے توحید کو اللہ ثابت کر رہے ہیں کہ ساری کائنات کا علاج صرف میں ہوں اور اسی کے لیے ہے جو سکون پکڑتا ہے رات میں اور دن میں یہ الف توحا تبن و ما امبار دن کے قبیل سے ہے جی ونہار نہار سے پہلے ناشارہ معذوف ہوگا جی اسی کے لیے ہے جو کچھ سکون پکڑتا ہے ساکن ہو جاتا ہے رات میں ونہار نہار اور متحرک ہو جاتا ہے دن میں ناشر نہار وہ سمیع العلیم اور وہی ہے سننے والا بھی ہر ایک کی پکاروں کو اور وہی ہے جاننے والا بھی ہر ایک کے حالات کو تو اگر مالک بھی میں ہوں اور سمیع و علیم بھی صرف میں ہوں تو پھر اس کائنات کا الہ اور معبود بھی صرف میں ہوں کل عغیر اللہ تخز ولی <وَلِيَّن> میں نے کل خلاصے میں آپ کو لکھوایا تھا کہ طریق ہائے تبلیغ سات ہوں گے سات سات طریق ہائے تبلیغ کل اغیر اللہ یہ پہلا طریقہ تعلیم ہے جی تعلیم و تبلیغ میرے پیغمبر کہہ کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو کار بنا لوں فاتری السماوات والارض ایسا اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو وہ ہوا یوت ایمو والا اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا تو اس اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو کار ساز اور مختار بنا لوں کل انی امیر طریقہ تعلیم دوسرا میرے پیغمبر کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رہوں پہلا مسلم اولا من اسلامہ سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا ولا تکون من مشرقین نیز مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے نیز مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم نہ ہو شرک کرنے والوں میں سے کل انی اخاف ہو یہ طریقہ تعلیم ہے تیسرا اس طرح سمجھا میرے پیغمبر کہ میں ڈرتا ہوں ان آسائی تو ربی اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی نافرمانی کا کیا میں نے یعنی وہ وہی جو اللہ نے مجھ پر اتاری ہے وہ میں آپ تمہیں نہ سناؤں تو میں ڈرتا ہوں کس سے عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے میں یوس رفان ہوں یو جس آدمی سے وہ عذاب اس دن ہٹا لیا گیا فقد راہ مہو اس پر تو اللہ نے رحمت کر دی وزالک الفوز المبین اور یہی ہے کامیابی واضح کہ اللہ کے عذاب سے بندہ بچ جائے وہیں یم سسک چوتھی عقلی دلیل ہے جی دعوے توحید پر اور اگر اللہ تجھے پہنچائے بے زور کوئی تکلیف اور اگر پہنچائے تجھے اللہ کوئی سختی کوئی مصیبت فلا کا شف لہو اللہ تو اس مصیبت کو اس کے سوا ہٹانے والا کوئی نہیں وہی یم سس کا بخیر اور اگر وہ تجھے پہنچانا چاہے کوئی بھلائی فلا رات ڈالے ہی تو اس کے فضل کو ہٹانے والا رد کرنے والا کوئی نہیں سورت یونس کی آیت نمبر 107 میں یہ آیت اسی طرح ہے تھی جی. وہی یمسس کا بے خیرن فلا راد فضل فہو اعلی کل شعین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہول کاہر و فوقا عباد اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر وہولول حکیم القبیر اور وہ حکیم بھی ہے ہر بات سے خبردار بھی ہے کچھ ایسے لوگ جو ہماری جماعت سے تعلق نہیں رکھتے بالکل نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں اور ہمارے اس دورے تفسیر میں شریک ہیں یا کچھ دیر سنتے ہیں اگر اس وقت وہ سن رہے ہیں تو وہ صورت انعام کی اس آیت پر توجہ فرمائیں گی جی. یہ آیت نمبر کیا ہے جی سورت انعام کی آیت نمبر سترہ اور آیت نمبر اٹھارہ کتنی نکھری ہوئی اور واضح توحید کا سبق ہے جی. اگر میں کسی کو مصیبت میں دکھ میں پکڑ لوں تو میرے سوا اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں نہ کوئی نبی نہ ولی نہ شہید نہ پیر نہ زندہ نہ مردہ اور اگر میں کسی کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہوں کوئی نعمت دینا چاہوں تو میری اس نعمت کے آگے ہاتھ رکھنے والا رد کرنے والا کوئی نہیں اس آیت کے ہوتے ہوئے پھر مصیبتوں میں اور دکھوں میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اولاد لینے کے لیے اور مقدمے سے رہائیوں کے لیے غیر اللہ کو پکارنا ان کے نام کی نظر و نیاز دینا آخر یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کل او شیئن اکبر و یہ آیت متعلق ہے چاروں عقلی دلائل سے چار دلائل عقلی گزر چکے ہیں اور آگے دلیل وہی بھی آ رہی ہے اسی سے اس آیت کا تعلق ہے جی میرے پیغمبر کی او شاہ او اکبر شہادتن سب سے بڑی گواہی کس کی ہے یا یوں میں نہ کر لو جی کون سی چیز بڑی ہے شہادتن از روے شہادت کے اللہ شہید تم بئی نہیں تو میرے پیغمبر خود جواب دے دے کہ اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان اور اللہ سے بڑا گواہ کوئی نہیں تو اللہ نے چار عقلی دلیلوں میں اس بات کی شہادت دی ہے کہ مختار کل بھی میں ہوں اور عالم الغیب بھی میں ہوں ال پہلی دلیل وہی جی اور وہی کیا گیا میری طرف یہ قرآن لے بِهِ بھی تاکہ میں تمہیں ڈراؤں آگاہ کروں خبردار کروں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی وہ مم بالا گا اور جس جس تک یہ قرآن پہنچے سب کو میں آگاہ کر دوں ان کم لہدون انا مالا ہے آل ہے کیا تم گواہی دیتے ہو شہادت اقلی مراد ہے جی کیا تم شہادت دیتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں کل تو میرے پیغمبر آپ کہیں لا اشہدو میں تو گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے کل میرے پیغمبر آپ کہیں انہوں واحد بے شک وہی ہے اکیلا الہ وہ اننی بری یوں مما تشرے اور میں بری ہوں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو کم لتش حدونا انا ملہ عالیہ تن <تصفيق> یہ چاروں اقلی دلائل کا سمراج چار عقلی دلائل میں ہم نے یہ ثابت کر دیا مالک صرف میں ہوں مختار صرف میں ہوں قادر صرف میں ہوں متصرف صرف میں ہوں اور عالم الغیب بھی صرف میں ہوں اسمی میں ہوں الم میں ہوں الکاہر میں ہوں تو جب یہ صفتیں میری ہیں تو پھر اس کائنات کا الحا اور معبود بھی صرف میں ہوں الزینہ آتئی نہ کتاب پہلی نقلی دلیل جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یار وہ پہچانتے ہیں اس کو جس طرح پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو یارفون ہو منصوب راج بسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر مفسرین کا خیال ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ضمیر منصوب راجے بسوئے مسئلہ توحید جس کا پیچھے ذکر ہوا کل انا ہوا الحم واحد شاہ ولی اللہ محدس دلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی مانا کیا جی حقیقت ای قول را اس بات کی حقیقت کو وہ جانتے ہیں جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے ومن ازلم و ممن افطرا اللہ کازیبہ زجر ہے جی لل کون بڑا ظالم ہے استفہام انکاری ہے یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ ان لہو شریقن کازے بن او قذب بے آیاتی ہی بے آیاتی ہی آیات توحید یا اس نے تقذیب کی اللہ کی آیات کی انہو لا لہو الظالمون بے شک ظالم فلا نہیں پائیں گے اظالم ال مشرقن ان شرک لظلم عظیم ویو ناشرهم شرحم جمی تخویف اخروی اجی لشرقین جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے سب کو سب کو مراد کیا ہے جی پکارنے والے بھی اور جن کو پکارا گیا ہے یہ آیت نیک پیروں کے حق میں ہے جی نیک لوگوں کے حق میں ہیں جیسے حضرت علی ہو گئے حضرت حسین ہو گئے رضی اللہ تعالی انہما حضرت شیخ عبد القادر ہو گئے نیک لوگ جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو پھر ہم کہیں گے لذین اشرقو شریک بنانے والوں کو یہ جو پکارتے تھے ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے ان کے وظیفے پڑتے تھے ہم ان سے کہیں گے آئنا شرکاؤکم کہاں ہیں تمہارے شریک الزین کنتم تم جن کے متعلق تم بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ وہ بڑی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں کرما فضلہ والے ہیں کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں مددگار ہیں جنت ان کے قبضے میں ہے تخت شائی پہ قیامت کے دن انہی نے بیٹھنا ہے کہاں ہے وہ لم تک ان فتنا تو پھر نہیں ہوگا ان کا جواب فتنے کا لغوی معنی ہوتا ہے پرکھنا شاہ علی اللہ صاحب نے میں کیا کیا ازرے ایشاں ان کا ازر شاہ عبد القادر نے میں کیا شرارت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ میں کرتے ہیں گندا جواب پھر نہیں ہوگا ان کا گندا جواب مگر یہی کہ وہ کہیں گے واللہ قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ما کننا مشرقین ہم تو مشرق نہیں تھے انظر دیکھ کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں اپنے اوپر ان کے نام کی نظر و نیاز دی ان کے سجدہ سامنے سجدہ ریز ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق رازق مالک مانا وزلان ہو ما کا نو گم ہو گئے ان سے جو کچھ وہ باتیں بنایا کرتے تھے يفترون افترا می کردن جو جھوٹ بولتے تھے افترا کرتے تھے باتیں بنایا کرتے تھے یہ چھڑا کے لے جائیں گے بچا کے لے جائیں گے اللہ ان کی بات نہیں موڑتا انہوں نے بڑی عبادات کی ہیں یہ اللہ کے بڑے قریبی ہیں پیارے ہیں یہ ساری چیزیں گم ہو جائیں گی وہ انہوں میں شکو شکوا بطور زجر کچھ ان میں سے وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں بجالنا اللہ کلوب مکنتن اور ہم نے رکھ دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے یف کا من کا ہو ہو کہ وہ اس کو سمجھیں وفی آزان وکرا اور ان کے کانوں میں بوجھ یہ وہی ہے جی ختم اللہ علاق وہیں یرو کل اور اگر وہ دیکھ لیں ساری نشانیاں لایو مینو بہا تو ان نشانیوں کے ساتھ وہ ایمان نہیں لائیں گے ساری نشانیاں وہ دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے حتا ازا جا یہاں تک کہ جب آتے ہیں تیرے پاس یوجاد لو کا جھگڑنے کے لیے مناظرہ کرنے کے لیے کہ زچ کریں گے یقول الزین کا فرو تو کافر کہتے ہیں انہذا اللہ ساطیر ال ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی اثاتیر اکاظیم جھوٹی باتیں بس پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے وہم ہم یعن ان ہو اور وہ لوگوں کو روکتے ہیں اس قرآن سے وہ یو نہ ہو۔ اور خود بھی اس سے رکھتے ہیں خود بھی رکتے ہیں لوگوں کو بھی روکتے ہیں وہیں یو لکون اللہ ہوں اور وہ ہلاکت میں نہیں ڈالتے مگر اپنے آپ کو ما اور اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں ولاؤ طرا تخویف اخربیہ جی اللہ ڈراوا سنا رہے ہیں کہ ڈرا سن کر شاید یہ مان جائیں ولو ترا کبھی تو دیکھے یعنی قیامت کے دن ان کی بڑی بری حالت ہوگی کبھی تو دیکھے جب کھڑے کیے جائیں گے آگ پر فکالو تو اس وقت کہیں گے یا لئی تنا اکاش نوردو ہم لوٹا دیے جائیں دنیا میں وَلَا نقز بِآیَاتِ رَبِّنَا رب تو وہاں جا کے ہم اپنے رب کی آیات کا تقزیب نہیں کریں گے وہ مِنَ امن اور ہم دنیا میں جا کے مومنوں کی جماعت میں شامل ہوں گے ہمیں ایک دفعہ لوٹا دیا جائے بل بلکہ بات اس طرح نہیں جس طرح وہ کر رہے ہیں بلکہ بدا لہم ان پر ظاہر ہو گیا ماکان یخفون من قبل جو کچھ پہلے چھپایا گیا تھا یہ ماکانو یخفون من قبل کیا ہے جی جزائے اعمال وہ جو مشرقانہ عقائد تھے نا ان کی جزا اور سزا سامنے آئی نا جہنم کی آگ اب یہ بکواس کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے تو ہم مواحد ہو جائیں گے شرک نہیں کریں گے اللہ کہتے ہیں بلو ردو لاد اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے نا تو پھر وہی وہ کریں گے لیمانہ انہو جس سے ان کو روکا گیا ہے جس سے وہ روکے گئے پھر شرک کریں گے پھر غیر اللہ کی پوجا پاٹ کریں گے وہ انہم نہ اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں کالو ان ہی اللہ حیاتن دنیا شکو کچھ لوگوں نے لا آدو پر معتوف کیا جی. یعنی اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو وہ پھر وہی کریں گے شرک کریں گے اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو دنیا میں جا کے پھر کہیں گے یہ مینا بھی ہو سکتا ہے اللہ یا اللہ حیاتنت دنیا نہیں ہے وہ زندگی مگر زندگی ہماری دنیا کی وہ ہمانہ نو اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے من القبور قبروں سے ول اترا جواب شکوہ جی کبھی تو دیکھے جواب شکوہ بھی ہے تخویف اخرویہ بھی ہے کبھی تو دیکھے جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے آگے اللہ کہیں گے علیہ شاذہ بالحق کیا نہیں ہے یہ سچ یعنی یہ قیامت اب تو ہمارے سامنے کھڑے ہو کالو تو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں وربنا رب نہ قسم ہے ہمارے رب کی بالکل حق ہے اللہ کہیں گے فضو العذاب تو اب چکھو آزاب بما کنتم تم تک فرون بس اس بات کے کہ تم کفر کرتے تھے ہماری آیتوں کی تقزیب کرتے تھے شرک کے مرتکب تھے قد خسر الزینہ یہ اسی تخویف کا حصہ ہے نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے تقزیف کی اللہ کی ملاقات کی حتہ اذا جا تو یہاں تک کہ جب آ گئی ان کے پاس جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت بغتا تن اچانک کالو تو وہ کہیں گے یا حسرتنا ہائے افسوس علامہ فرتنا فیحا اس تائی پر جو ہم سے ہوئی ہم کچھ بھی نہ کر سکے اس قیامت کے لیے ہم کچھ بھی تیار نہ کر سکے وہم یا ملو اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ الز ہو اپنی پیٹھوں پر مشرکانہ اعمال اللہ کی نافرمانیوں کے بوجھ الساما یز یزرون سنو برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں و حیات الدنیا یہ اسے کہتے ہیں تزہید من دنیا تزہید من دنیا و ترغیب الل آخرت دنیا پر مغرور ہو کر حق کا انکار کر رہے ہو دنیا کچھ نہیں ہے نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے لِلَّذِينَ لذین یت تقول مِنَ یت خَازِن جو شرک سے بچ گئے اور رب کی نافرمانیوں سے بچ گئے افل تَعْقِلُونَ عقل کیوں نہیں کرتے ہو کد نالم یہ تسلی للرسول ہے جی مخالفت بہت زیادہ تھی آپ کی لوگ جسمانی تکلیف بھی دیتے ذہنی اذیت بھی پہنچاتے فتوے لگتے پھبتیاں کسی جاتی مزاق بنایا جاتا تو اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو جگہ جگہ تسلی دیتے ہیں جی قد اصان ڈاڑھا جاننے ہاں مولنا حسین علی رحمت اللہ علیہ پنجابی میں مانا کرتے ہیں جی اصا ڈاڑھا جاننے ہاں ہم اچھی طرح جانتے ہیں انحول یا حضون و کلزی یقول غم میں ڈالتی ہیں تجھ کو وہ باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں شاعر ہے شاعر ہے مجنون ہے قذاب ہے دیوانہ ہے خود بناتا ہے جھوٹ بولتا ہے فائن نہ حملہ یو کزبو نہ کا میرے پیغمبر یہ تیری تقذیب نہیں کرتے چالیس سال تک تجھے صادق امین کہتے رہے میرے پیغمبر یہ تیری تقزیب نہیں کرتے ولاکن ظالمین لیکن یہ ظالم مشرق جو ہیں اللہ کی ایتوں کا یجہدون انکار کرتے ہیں یہ جو تفسیر جویر القرآن ہے یہ مولانا سجاد بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسے مرتب کیا جی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر وہ جتنا لکھتے تھے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کو دکھاتے حضرت شیخ القرآن اس میں ترمیم بھی کرتے اضافہ بھی کرتے مشورے بھی دیتے تو انہوں نے تفسیر جواہر القرآن کے مقدمے میں لکھا مولانا سجاد بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ میں نے خود ایک عالم کی تقریر سنی جو کہہ رہا تھا کہ توحید میں تو اختلاف تھا ہی نہیں اللہ کی ذات میں تو اختلاف تھا ہی نہیں پھر اس نے وہ ایتیں پڑھی میرے پیغمبر ان سے پوچھ زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا تو یہ کہتے ہیں اللہ نے تو میں رزق کون دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں سارا اختلاف جو تھا وہ آپ کی رسالت میں تھا نبوت میں تھا مجھے بھی ایک ساتھی نے بتایا کہ یہاں سرگودا میں ایک مسجد کے اندر ختم نبوت کے عنوان پر کسی مولانا نے گفتگو کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ سارا اختلاف تو آپ کی ذات میں وہ اس آیت پہ غور کریں جی سورت انام کی آیت نمبر تینتیس سورت انام کی آیت نمبر تینتیس پر وہ علماء بھی غور کریں جو دورہ تفسیر میں شریک ہیں جتنے لوگ ہیں جتنی خواتین ہیں وہ بھی اسے نوٹ کریں اللہ کہتے ہیں فہن نحم اللہ نک میرے پیغمبر یہ تیری تقزیب نہیں کرتے یہ تو اللہ کی ایتیں جو توحید والی ہیں ان کی تقزیب کر رہے ہیں ولکت یہ بھی تسلی جی ولکت کزبت من قبلک تحقیق جٹھلائے گئے کئی رسول تجھ سے پہلے فسابارو علی ما قذبو الا ماں ما, ما مسدریا جی فسابارو علی تقزیب اہم و اوزو اہم پس ان نبیوں نے صبر کیا ان کے جھٹلانے پر اور ایزا دینے پر انبیاء ڈٹے رہے حتہ اتاہم نصرونا یہاں تک کہ پہنچ گئی انہیں ہماری مدد ولا مبد لال کل اللہ اللہ کے کلمے کو اللہ کی باتوں کو شاہ ولی اللہ نے کلمات کا مینا کیا وعدے اللہ کے وعدوں کو بدلنے والا کوئی نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ اللہ کہنا چاہتے ہیں پہلے نبیوں کی مدد کی آپ بھی صبر کریں آپ کی بھی مدد کریں گے ولا کا جا کا منب تحقیق آ گئی ہیں تیرے پاس کچھ خبریں نبیوں کی امبیا نے کس طرح صبر کیا کس طرح انہوں نے مسئلہ توحید کو پہنچایا وہ كَانَ کا عَلَيْكَ عالئی کا اعراض ہے جی مشرقین وقتاً فوقتاً آپ سے یہ کہتے رہتے تھے یہ معیزہ دکھا دے ہم مان جائیں گے فلاں موئزہ دکھا دے ہم مان جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ اگر اللہ یہ معزہ دکھا دے تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ دکھا دو تو ہم ایمان لے آتے ہیں تو ان کی یہ حجت تو ختم ہونی چاہیے اس کے جواب میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں جی اپنے پیارے پیغمبر کو بھائی ان کا نقاب کا اعراض ہوم میرے پیارے پیغمبر اگر آپ پر بھاری ہو گیا اعراض ہوم ان کی روح گردانی شاہ ابد القادر سے میں نہ کیا تغافل ان کا اعراض کرنا اگر آپ پر بھاری ہو گیا فنستا اگر آپ سے ہو سکے ان تب تک یا اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو پھر تلاش کر لے کوئی سرنگ زمین میں اوسل منف سما یا کوئی سیڑھی آسمان میں فتاتیہم تی اہم پھر لا کے دیں ان کو نشانی آپ آسمان پہ چڑھ جائیں زمین میں کوئی سرنگ بنا لیں اور انہیں وہ نشانی لا کے دیں اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو اس آیت میں واضح لفظوں میں نبی پاک سے مختار کل ہونے کی نفی ہو رہی ہے کہ آپ مختار کل نہیں ہیں و شاہ اللہ لجماحم الدا اب اللہ اصل حقیقت بتانا چاہتے میرے پیارے پیغمبر اگر اللہ چاہتا تو ان کو جمع کر دیتا ہدایت پر سب کو کیا مطلب ہے اگر جبری ایمان مقصود ہوتا تو کوئی بندہ بھی کافر نہ رہتا اس کے بعد ایک لفظ معذوف کریں گے ولا کن لے کس کئی جگہوں پہ اللہ نے جب اس چیز کو بیان کیا تو وہاں وہ لفظ اللہ نے استعمال بھی کیا لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ان کی آزمائش کرے جبری ایمان مقصود نہیں فلا تکونن نہ الجاہلین پس میرے پیغمبر آپ نہ ہوں ان لوگوں میں سے جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے یہ جاہلین کا معنی میں نے کیا جی شاہ عبد القادر صاحب نے مینا کیا نادانوں میں سے نہ ہو نادانوں میں سے یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے انما یس تجیب الزین بے شک مانتے وہ ہیں جو سنتے ہیں یسماون یونیبون یعنی انبت رکھتے ہیں انابت طلب زد چھوڑ دیتے ہیں ول اور مردے جو ہیں ان کو اللہ اٹھائے گا پھر اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے حساب کتاب کے لیے یہاں اللہ نے مشرقین کو موتا سے تشبیح دی ہے جی اور یہ جو انہوں نے کہا نا جی کہ مردوں کو اللہ اٹھائے گا اس کا مطلب یہ قیامت میں دیکھ کر مانیں گے اب نہیں مانتے تو یہ جو اللہ نے مردوں کو کافروں کو مردوں سے تشبی دی جلالین میں لکھا ہوا ہے شبہ ہوں فی ادمس سما یہ تشوی دی ہے عدم سما میں کہ جس طرح مردے نہیں سنتے اسی طرح یہ مشرق بھی تیری بات کو تسلیم نہیں کرتے اور اگر مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھا جائے تو پھر یہ تشبی صحیح نہیں بنتی حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے عدم سما کے عنوان پر جو کتاب لکھی شفا و صدور اس میں سب سے پہلے اسی آیت کو انہوں نے پیش کیا عدم سما پر یہاں یسمعون کا لفظ ہے وہ جو سما اور اسما کی ایک بحث چل جاتی ہے وہ بھی یہاں نہیں ہے شبا فی عدم سما جس طرح مردے نہیں سنتے اسی طرح یہ مشرق بھی تیری بات کو مانتے نہیں ہیں وکال اللہ نزلہ لے آئے تو مربے چوتھے سوال کا جواب اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی میں ربی ہی اس کے رب کی طرف سے یعنی وہ نشانی جو ہم مانگ رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیے جی ورنہ نشانیاں بڑی اتری تھی قرآن سے بڑی نشانی کیا ہے کل سوال کا جواب ہے میرے پیغمبر کہہ دے بے شک اللہ قادر ہے اس بات پر کہ اتار دے کوئی نشانی لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے کس بات کو کہ مو مانگا موئزا مل جائے اور اس کے بعد لوگ نہ مانے تو اللہ انہیں سفید ہستی سے مٹا دیتا ہے اس کو یہ نہیں جان رہے وَمَا مِن بت فِي فل عرضے دلیل اقلی پانچویں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی اصطلاحات کو دیکھتے چلے جائیں تو قرآن کس طرح مربوط ہوتا چلا جاتا ورنہ لولا نز لال یہ آیا تم ربے کے ساتھ ومامندا بت ان فل عرض کا کیا تعلق ہے جتنے یہ ہمارے متاخرین مفصرین ہیں یہ اردو میں جتنی تفصیلیں لکھی گئی ہیں یہ کوئی ربط کا خیال نہیں کر کوئی نہیں بتاتی ہاں ایک مولانا امین آسن اسلائی ان کا جو تدبر قرآن ہے تدبر قرآن وہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ آیتوں کو آپس میں مربوط کیا جائے ورنہ دوسرے جتنے یہ اردو میں جنہوں نے تفصیلیں لکھی ہیں یہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا بڑا انداز ہے جی کس طرح مربوط کیا جی پہلے ان کے سوال کا جواب دیا اور اس کے بعد دعوے توحید پر چوتھ پانچویں عقلی دلیل دیجیے نہیں ہے کوئی رینگنے والا زمین میں ولان یتیرو بجنا ہے اور نہیں ہے کوئی اڑنے والا جو اڑتا ہے اپنے دو پروں سے اللہ امامن ام سال مگر وہ سارے کی ساری جماعتیں ہیں تم جیسے جتھے زمین پہ رینگنے والے سب جاندار ہیں حیوان ہیں درندے ہیں چرندے ہیں پھر اڑنے والے پرندے ہیں وہ تمہاری طرح ایک جماعت ہیں تمہاری طرح محتاج ہیں تمہاری طرح ضرورت مند ہیں ان کا رازق اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا بھی میں ہوں تو پھر اس کائنات کا الہ اور معبود بھی میں ہوں مافرت نا فل کتاب منشئی نہیں چھوڑی ہم نے نئی نظر انداز کیا ہم نے فل کتاب فی لوہ محفوظ کتاب میں کسی چیز کو یعنی لاہل محفوظ میں ہر چیز لکھی گئی ہے سما رب یو شرون پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے جنو انس اللہ دزین قزبو زجر ہے تقزیب کرنے والوں کے لیے جن لو جو لوگ جٹھلاتے لو ہیں ہماری آیتوں کو سم بکمن وہ بیرے ہیں گونگے ہیں الظلمات اندھیروں میں یہ جی ختم اللہ اللہ کلوبحم والا سمیم من یشا اللہ یزل ہو جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے یہ من یشا پہ لکھ لیں انادی و مئی یشا ومئی یشا یجال ہو اللہ سرات مستقیم اور جس کو چاہتا ہے ڈال دیتا ہے سیدھے رستے پر منیب کول ارائی دلیل اکلی چھٹی اللہ سبیل الاعتراف من الخص میرے پیغمبر کہ ارائی تکم جمہور اہل لغت کے نزدیک ارائی تکم کا مانا ہے اخبیرونی میرے پیغمبر کہہ مجھے خبر دو مجھے بتاؤ ان اتا عذاب اللہ اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب او اتت یا آ جائے تم پر قیامت اغیر اللہ تدعون تو کیا اللہ کے سوا اوروں کو پکارو گے ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے اس بات میں کہ جن بزرگوں کو ہم پکار رہے ہیں یہ ہماری پکاریں سنتے ہیں ہمارے کام کروا دیتے ہیں بل یا ہو تد بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو جب مصیبتوں میں گھر جاتے ہو فائزہ راکے بو فل, فل فل کے مخلسین لہ سورت ان کبوت آیت نمبر 65 مصیبتوں میں جب گرتے ہو اسی کو پکارتے ہو فیک شیف و ماتد پھر وہ کھول دیتا ہے ما اس مصیبت کو جس کے لیے تم نے اس کو پکارا انشاء اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو کھول دیتا ہے اس آیت کے تناظر میں اس آیت کو دیکھیے جی وکال رب کو مدونی استجیب تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں پہ پہنچتا ہوں تو ہر پکار تو بندے کی پوری نہیں ہوتی ہر دعا تو بندے کی پوری نہیں ہوتی تو یہ آیت جی ساتھ رکھیں گے جی اللہ نے کیا کہا ہے ہر پکار نہ انشا اگر وہ چاہے تو وَتَنْسَوْنَ مَا ما اور تم بھول جاتے ہو اپنے شریکوں کو مصیبتوں میں گھرتے ہو دکھوں میں مبتلا ہوتے ہو تو اپنے شریکوں کو بھول جاتے ہو یہ مشرقین مکہ کی بات اللہ نے نقل کی جو سکے مند مشرق ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں تو اللہ کو پکارتے اور اپنے شریکوں کو بھول جاتے یہ پاکستان کے مہربان ہیں جو مصیبت اور دکھ کی اس گھڑی میں جس میں سارا ملک مبتلا ہو گیا ہے ہر بندہ پریشان ہو گیا ہے ڈیرا اسماعیل خان کے ایک مفتی صاحب نے بڑا بیان جاری کیا فیس بک پہ کہ میں علاج بتاتا ہوں سارے لوگ یہ علاج کرو کہ حکمران جتنے ہیں یہ مدینے چلے جائیں مکے نہ بیت اللہ نہ مدینے چلے جائیں اور وہ جو قبر منور کے اوپر کھڑکی ہے اس کو کھولیں تاکہ قبر اور آسمان بالکل آمنے سامنے آ جائے اور پھر سب نبی پاک سے درخواست کریں کہ یار رسول اللہ دعا کرو اللہ اس مصیبت کرونا والی سے نجات دے دے ایک اور سائے میں ان کا بیان آیا کہ تمام اسلامی ممالک کے جو سربراہ ہیں انہیں مل کے مدینے جانا چاہیے اور روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے انہیں رونا چاہیے التجا کرنی چاہیے بیت اللہ چھوڑ کے مشرقین مکہ جو سکہ مند مشرق ہیں ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کو مصاحب میں پکارتے تھے اور شریک ان کے سارے بھول جاتے تھے اور انہیں مصیبت کی اس گھڑی میں بھی بیت اللہ یاد نہیں آ رہا نہ اللہ یاد آ رہا ہے کوئی ان سے پوچھے کہ اے ممبر او محراب کے وارث لوگوں اور اے علماء اور مفتی کہلانے والے لوگوں صحابہ پر جب مسائب آیا کرتے تھے دکھ آیا کرتے تھے حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی کتنے دکھ اور مصیبتیں آ گئی تھی جی مدیان نبوت الگ کھڑے ہو گئے منکرین زکوط الگ کھڑے ہو گئے اسامہ کا لشکر الگ بھیجنا تھا صحابہ پریشان ہو گئے پھر اس کے بعد حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی حضرت, عشاء حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے سے نکلنا پڑا کہت کئی دفعہ مسلط ہوا کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہو کہ وہ کھڑکی کھول دو جو روایت ایک تم پیش کرتے ہو موضوع روایت ہے اس پر جرا موجود ہے اس ایک روایت کی بنا پر پورے قرآن پر ہاتھ صاف کر رہے ہو ولاکت ارسل نا اومام قبلک تسلی ہے نبی پاک کے لیے اور تخویف ہے دنیا ویج تحقیق ہم نے بھیجے تھے کئی امتوں کی طرف آپ سے پہلے نبی فاخذ نام بلباسا پھر ہم نے ان امتوں کو پکڑ لیا سختی میں اور تکلیف میں الباسا کہا تنگ دستی مالی مصیبت مالی عذرہ جسمانی مصیبت جس طرح آج پوری دنیا پکڑ میں آئی ہوئی ہے کیوں پکڑا لال لاہوں یا تاکہ وہ گڑ گڑائیں فلو لا اس جاؤں باسنا تجر فلاؤ لا تجراؤ پھر کیوں نہیں وہ گڑ گڑائے جب ان کے پاس آیا ہمارا عذاب ولا کن کست کلوب لیکن ان کے دل سخت ہو گئے آج آپ دیکھ لیں اتنی بڑی آفت ہے پورا ملک بند ہو گیا بیت اللہ مسجد نبوی سعودیہ کی مساجد ان میں نمازیں تک محدود ہو گئی ہیں لیکن کوئی گڑ گڑا رہا ہے اللہ کے آگے اپنی زندگیوں میں کسی نے تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے گیموں کی طرف ہے پتنگ بازیوں کی طرف ہے کھیلوں کی طرف لوگ مائل ہیں وزین الحم الشیدان ما کانو یا مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو مشرکانہ اعمال فلما نسو مازوک کے رو پھر جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی بھول گئے یعنی عمل کرنا ترک کر دیا جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی کیا شرک نہ کرو رب کی نافرمانی نہ کرو وہ بھول گئے گناہوں میں آگے بڑھنے لگے فتح علیہ کل الشین ہم نے کھول دیے ان پر دروازے ہر چیز کے بارشیں برسنے لگی فصلیں ہونے لگیں کاروبار چمکنے لگے دولت مال ملنے لگا یہ ذرا اب کل کلے پہ غور کریں جی کل کا لفظ آیا اسے نوٹ کریں جی جو لوگ کہتے ہیں ہر ہر چیز مراد ہوتی ہے تو یہاں کیا ہے ہر چیز مل گئی تھی ان کو نبوت بھی انہیں مل گئی تھی رسالت بھی انہیں مل گئی تھی کتاب بھی انہیں مل گئی تھی حت اذا فار بما اوتو تو یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس مال پر جو ان کو دیا گیا وہ دیے گئے خزنا بغتتا ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک فیضا مبلسون پس سون اسی وقت وہ نا امید ہو گئے انشور کا نامید نا ہو کر رہ گئے پکوتے دا بر القمل لزین پھر کاٹ دی گئی جڑ ظالم قوم کی الحمد للہ ربی العالمین اور تمام صفات کار سازی اللہ ہی کے لیے ہیں اسے ذرا اکوتیا کے ساتھ لگائیں نا جی ہلاک کنندہ والی سفتیں اور نجات دہندہ والی سفتیں یہ سب میری ہیں جب ہم نے پکڑا تو ان کے مشکل خشاہ ان کو ہماری گرفت سے نہ بچا سکے کوئی بھی کام نہیں آیا کل آرائی تم ان خز اللہ سما دلیل اکلی ساتویں جی میرے پیغمبر کہہ مجھے بتاؤ اگر لے جائے اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور موہرے لگا دے تمہارے دلوں پر یا تو سما اور ابسار سے مراد یہ زہری آنکھیں اور کان ہے جی اللہ تمہیں اندھا کر دے بیرا کر دے لیکن اگر خاتمہ اللہ کلوب کم کو دیکھے نا جی تو یہ کان دل والے مراد ہیں جی یعنی موہریں لگا دے من الا ہو اللہ کون الا ہے اللہ کے سوا یاتی تی کمبی ہی جو تمہیں یہ چیزیں لا کے دے ہے کوئی الا ہے کوئی مشکل کشا انظر میرے پیغمبر دیکھ کئی فن سر فل آیات کس طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں سما ہوں یستے فون پھر ان کا پھرنا بھی دیکھ یہ کس طرح منہ پھیر کے جا رہے ہیں ارائی تک یہ چھٹی دلیل کا ایادہ ہے جی الگ سے دلیل نہیں ہے جی چھٹی دلیل کا ایادہ ہو رہا جی میرے پیغمبر پوچھ ارائی تک مجھے بتاؤ ان اطاقم عذاب اللہ اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب بگتا تن اچانک وجہ رتن اوجہر یا ظاہر حال یو لو کوم ظالم کون ہلاک ہوگا ظالم لوگوں کے سوا تو پھر ظالم نہ بنونا شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو میرا عذاب آیا تو ظالموں نہیں ہی ہلاک ہونا ہے تو پھر ظلم چھوڑ دو نا بما نورسل المرسلیم یہ چوتھے سوال کا ارادہ ہے جی الگ سے سوال نہیں ہے یہ سوال گزر چکا ہے کیا سوال تھا جی ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی یعنی جو نشانی ہم مانگ رہے ہیں وہ دکھا اس کا جواب دیا نبی اس لیے نہیں آتے کہ نشانیاں ان کے کنٹرول میں ہوں نبی کا کام تو ہے مبشر اور منظر اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے پھر جو بندہ ایمان لے آئے وہ اور اپنی اصلاح کر لے یہ بشارت ہو گئی جی فلاں خوفن علیہم ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے و اللہ زینہ اور جن لوگوں نے تقزیب کی ہماری آیتوں کی یہ تخویف ہو گئی جی یمسوم پہنچے گا ان کو عذاب بما یف سکون ان کے فسق کا نافرمانیوں کا فسق کا درجہ کامل مراد ہے کفر ذرا پڑھیں جی پھر ذرا ترجمہ کرتے ہیں جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو پہنچے گا ان کو عذاب بس سبب ان کے و فجور کے میرے پیغمبر تو کہہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے بالکل کوئی تعلق ہی نہیں ہے ماں قبل سے بالکل غیر مربوط ہو گئی ہے کلام پیچھے کیا بیان ہو رہا ہے آگے نبی پاک سے اعلان کروا دیے تین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شبے کا جواب ہے جی پانچویں شبے کا جواب ہے شبہ کیا تھا جی اس کو آپ نے سورت فرقان کی آیت نمبر آٹھ میں پڑھا ہوگا جی او یل کا الہیہ کنزن اور تکون آپ پر کوئی خزانہ اترے یا آپ کا باغ ہو زمینیں ہو چشمے ہو محل ہو آپ کا اس کا جواب دیا میرے پیغمبر کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیب چھٹے سوال کا جواب جی اگر تم اللہ کا رسول ہے تو شام کی منڈیوں کے نرخ بتا آج وہاں کھجور کا کیا نرخ ہے تاکہ ہم یہاں سے کھجوریں ادھر لے جائیں فرمایا میں ولا عالم الغیبا اور میں غیب بھی نہیں جانتا جواب دیا ولاقول انی ملک یہ ساتویں سوال کا جواب ہے جی سوال سورت فرقان کی آیت نمبر سات میں ہے جی مالحارت رسول یاقل اتام بمشی فل اسوات یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے رسول تو کسی فرشتے اور نوری کو ہونا چاہیے تھا اس کا جواب دے میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں ان اکتبا یو ہا الیا میرا دعویٰ تو فقط یہ ہے یوں میں نہ کرے جی میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں میں اس کا مدعی نہیں میں عالم الغیب بھی نہیں میں فرشتہ بھی نہیں میرا دعوی تو صرف اتنا ہے کہ میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وہی کی جاتی ہے کل حل یست عام بل میرے پیغمبر کہہ کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا اس کا کیا تعلق ہے پیچھے کے ساتھ جی؟ حضرت صاحب کہتے ہیں جب کہا نا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں میں بشر ہوں تو کہنے لگے پھر تجھ میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا تو بھی بشر اور ہم بھی بشر تو بھی آدمی اور ہم بھی آدمی فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے تم حق سے اندھے ہو اور میں حق کو دیکھنے والا ہوں افلا تفکرون سوچتے کیوں نہیں ہو فکر کیوں نہیں کرتے ہو یہی تینوں مسئلے ہمارے ملک میں علماء دیوبند اور علماء بریلی ان کے درمیان مختلف فی ہی ہیں جی اس پر بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں بڑے مناظرے ہوتے ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں پھر بات مجادلوں تک پہنچتی ہے لڑائیوں تک جھگڑوں تک عوام کی اکثریت نہ سمجھ ہوتی ہے انہیں ورگلایا جاتا ہے تو میں احباب سے کہوں گا کہ وہ سورت انعام کی آیت نمبر پچاس سورت انعام کی آیت نمبر پچاس خدا کے لیے اسے غور سے پڑھیں اور گریمر کے حساب سے مانا کریں جن لوگوں نے یہ میں کیا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی بھائی کچھ تو ہیں اور آگے انہوں نے میں کیا ولا عالم الغیب میں آپ غیب نہیں جانتا خود نہیں جانتا یعنی میرا ذاتی نہیں ہے یہ علم عطائی ہے ان علماء سے تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اللہ کے سامنے جانا ہے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ میری کتاب میں مانوی تعریف اور اسے ہیر پھیر کرنا اور زبان کو مروڑ کے پڑھنا اور لوگوں کو غلط گائٹ کرنا یہ تو اللہ ان سے پوچھے گا لیکن عوام جو ہیں عام لوگ جو ہیں وہ خدا کے لیے صورت انعام کی آیت نمبر پچاس پہ غور کریں تینوں مسئلے حل ہو گئے اور نبی پاک کی زبان مقدس سے اللہ نے اعلان کروایا کہ میں مختار کل بھی نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہوں نہیں اور میں عالم الغیب بھی نہیں اور میں نوری بھی نہیں فرشتہ بھی نہیں تینوں مسئلے اس آیت میں حل ہو گئے لوگ اس پر توجہ کریں گے انضر بہل لذی ی خافونا یو شرو الا رب ہم تخویف اور ڈرا اس قرآن کے ذریعے آگاہ کر اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں یو شرو الا رب کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے یقافون ینیبون انابت کرتے نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمیتی نہ کوئی سفارشی لا یتقون تا تاکہ وہ بچ جائیں شرک سے اور بچ جائیں اللہ کی نافرمانیوں سے ولا دل لذین یادون عربا ہوں ہے جی ما قبل سے ربت یہ ہوگا کہ جو لوگ قیامت کی پیشی سے ڈرتے ہیں جو لوگ قیامت کی پیشی سے ڈرتے ہیں غریب ہیں ان سے محبت کیجئے اور انہیں اپنی محفل سے دور نہ کیجیے مشرقین مکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم آپ کی محفل میں آنا چاہتے ہیں آپ کی بات سننا چاہتے ہیں لیکن وہاں بلال عمار یاسر اس طرح کے لوگ غریب غربا چرواہے ہمارے غلام نوکر کمی ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے ہم چودھری ہیں تو انہیں اگر اٹھا دیا جائے اور ہمیں الگ سے ٹائم دیا جائے تو ہم آپ کی بات سنتے ہیں آپ کیونکہ حریث تھے اس بات پر کہ اللہ کرے ساری کائنات کو توحید کی سمجھ آ جائے ایمان قبول کر لیں تو آپ کے دل میں آیا کہ یہ میرے اپنے ہیں اگر کچھ دیر کے لیے میں ہٹا دوں تو اس میں کیا حرج ہے تو یہ آئیں گے سنیں گے یہ بڑے لوگ ہیں چودھری ہیں یہ مان گئے تو رعایا مان جائے گی بہت سے لوگ ایمان قبول کر لیں گے اللہ نے اس پر تبی کی ولا تتر الدین لذین یدون عربا ہوں اور نہ دور کر ان لوگوں کو شاہ عبد القادر صاحب نے میں کیا نہ ہاک نہ دور کر ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام یعنی ہر حالت میں حالت غربت میں بھی حالت امارت میں بھی مصیبت میں ہو تب بھی راحت میں ہو تب بھی اور پکارنے سے مقصد اپنا فائدہ نہیں ہوتا یریدون وجہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا تو صحابہ سے اللہ رب العزت کو جو پیار ہوا تو مسئلہ توحید کی وجہ سے ہوا ان کی اسی صفت کو ذکر کیا کہ وہ صبح و شام سر میری پکار کرتے مالئی کا من حساب ہے من شی نہیں ہے تجھ پر ان کے حساب میں سے من شین کچھ بوجھ اور نہیں ہے تیرے حساب سے ان پر کچھ بوجھ اے جزا و رزق ہم اللہ ان کی جزا روزی اللہ کے ذمے ہیں تو تیرا حساب اس کا بوجھ ان پر نہیں اور ان کے حساب کا بوجھ تجھ پر نہیں فتح کہ کہ ان کو الگ کر دے تو ان کو دور کر دے فت کو نمن ورنہ تو آپ ہو جائیں گے بے انصافوں میں سے ان غریب صحابہ کو ان سرمایہ داروں اور چودھریوں کی دل جوئی کے لیے نہیں اٹھانا اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ انصاف کے خلاف ہوگا وہ کزال کا فتن نابازل میں نے کل خلاصے میں لکھوایا تھا کہ نہ ماننے کی سات وجوہات بیان ہوں گی یہ مانتے کیوں نہیں یہ پہلی وجہ ہے جی نہ ماننے کی پہلی وجہ پہلی وجہ کا خلاصہ کیا ہوگا جی ماننے والوں کو حکی جانتے ہیں یہ ماننے والوں کو حکی سمجھتے ہیں اور اسی طرح ہم نے آزمایا ان میں سے ایک کو ساتھ دوسرے کے یعنی کسی کو دولت مند بنا دیا کسی کو غریب بنا دیا لے تاکہ وہ کہیں آئے کیا یہ ہیں وہ لوگ یہ بلال ابو ذر سلمان امار یاسر کیا یہ ہیں وہ لوگ من اللہ علیہ جن پر اللہ نے احسان کیا دولت ایمان دے کر مم نے نہ ہم سب میں سے پیسے والے ہم میں چودھری ہم میں دولت مند ہم میں وکار ہمارا ہے انہیں اللہ نے یہ دولت دینی تھی یہ علیہ صلی بالم عالم الشاکرین کیا اللہ نہیں ہے خوب جاننے والا شکر گزاروں کو اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ شکر گزار کون ہے میں نے کس کو ایمان کی دولت دینی ہے ویدا جا کل لذینہ یو مینب آیات نا متعلق ہے ولا تتر و دل لذینہ ہم کے جی اور جب آئیں تیرے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آئے پر فکول سلام الیکم تو میرے پیغمبر کہ سلام ہو تم پر کہتا برب کو ملا نف سے لکھ لی ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کرنا انامل من امن کم یہ رحمت کا بیان ہے جی جس نے بھی عمل کیا تم میں سے سو ان برا بے جہالت نادانی سے من امبادی پھر اس کے بعد توبہ کر لی واصلہ اپنے آپ کی اصلاح کر لی اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ ولا تتر الدن لذین یدہ یہ کون سی آیت ہے جی آیت نمبر بامن حضرات نوٹ کریں جی عظمت صحابہ کے لیے صحابہ کا بڑا مقام ہے جی اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر تک کو تنبیہ کر دی اور بڑے سخت جملوں سے تمبی کی فتکو نا الظالمین اور یہ ویزا جا کل لذین یو یہ کون سی آیت ہے جی یہ آیت نمبر چون یہ بھی عظمت صحابہ کی بڑی دلیل ہے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ جب صحابہ آئیں تو میرے پیغمبر تو کہ سلام علیکم اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ کو سلام علیکم کہیں اور آج کا مسلمان کہلانے والا ان پہ تنقید کر رہا ہے پٹاری کھول کے بیٹھا ہوا ہے جج بنا ہوا ہے جج حق پہ کون تھا باطل پہ کون تھا حضرت معاویہ نے یہ کیا تھا اور حضرت عثمان نے یہ کیا تھا اور حضرت عمر نے یہ کیا تھا یہ جج بنا ہوا ہے کائنات کے تائدار کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ صحابہ آئیں تو آپ کہیں سلام علیکم کائنات کے تائیدار کو یہ حکم ہے اور یہ امتی کہلانے والا یہ ان پر تنقید کرتا ہے نشتر چلا رہا ہے صحابہ پر وکزا علی کا یہ نہ ماننے کی دوسری وجہ ہے جی اس کا خلاصہ کیا ہے جس قدر مشرقانہ عقائد کی برائی قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے ان کے بغض میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے قرآن جب مشرقانہ عقائد کی تردید کرتا ہے نا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ سنتے نہیں ہیں مکھی نہیں بنا سکتے خجور کی گٹھڑی کے پردے کے مالک نہیں ان کے بغض میں اناد میں کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ کا اور اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو تاکہ وہ سمجھے والے تصبین سبیل المجرمین اور تاکہ ظاہر ہو جائے مجرموں کا رستہ کل انی تو طریقۂ تعلیم چوتھا جی تین طریقہ تعلیم گزر چکے ہیں جی یہ چوتھا طریقہ تعلیم ہے جی میرے پیغمبر کہ مجھے منع کیا گیا ہے ان آبودہ تدون امندون کے میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا مجھے اللہ نے منع کیا ہے یہاں نوٹ کریں جی پکار ہی عبادت ہے پکار ہی عبادت ہے کیوں پہلے حصے میں کیا کہا گیا ان آبود الزین میں عبادت کروں اور آیت کے آخری حصے میں کیا کہا گیا درمیان میں الزینہ تدون پہلے آبد پھر تدعون تو معلوم ہوا کہ پکار عبادت ہے اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں کال رب کمدونی استجب لم ان لذیل عن عبادتی ایک صورت مریم میں آئے گی پڑھ لی ہوگی آپ نے صورت مرحت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ میں دعوت میں کلات تب پانچواں طریقہ تعلیم میرے پیغمبر کہ میں پیروی میں پیروی نہیں کرتا تمہاری خواہشات کی جو تمہاری خواہشیں ہیں نا میں اس کی پیروی نہیں کرتا قد زللتو تو ازن اس وقت تو میں گمراہ ہو جاؤں گا وہ من المعتین میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا کل انی بینت من ربی طریقہ تعلیم چھٹا جی میرے پیغمبر کہہ دے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں میرے پاس توحید کے دلائل ہیں وہ قزب تم بھی اور تم نے اس کی تقسیب کی ہے مجھ پر کوئی اخفا نہیں ہے میرے پاس کھلے کھلے دلائل ہیں ما اندی ما تستاجلونا بے ایک سوال مقدر کا جواب ہے جی سوال کیا ہے جس عذاب سے تو ڈراتا رہتا ہے کہاں ہے وہ عذاب فرمایا میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو ان الا و نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے کسلحق کا بیان کرتا ہے حق بات کو فی الحال عذاب نہیں دیتا فی الحال دلائل سے مسئلہ سمجھا رہا ہے بابا خیر الفاصلیم اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کل لو انا ہندی طریقہ تعلیم ساتواں جی اور سوال مقدر کا جواب بھی کہ عذاب کب آئے گا کیوں نہیں آتا عذاب میرے پیغمبر کہے اگر ہوتا میرے پاس ما تستاجلو نبی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو عذاب لکوزی الم رو کبھی کے فیصلے ہو چکے ہوتے میرے درمیان اور تمہارے درمیان ہاں. یہ تو اللہ حوصلے والا جو برداشت کر رہا ہے ساری باتیں میرے اختیار میں ہوتا نا کبھی کے فیصلے ہو چکے ہوتے واللہ اللہ عالم اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو یہ دو ایتیں نوٹ کریں جی یہ کون سی ایت نمبر جی ستاون ستاون اور اٹھامن ما مائندی ما جلونہ بے لوندی ما جلونہ بے کتنے واضح لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختار کل ہونے کی نفی ہو رہی ہے جی میرے پاس نہیں ہے اس سے زیادہ نفی مختار کل کی نفی کیا ہوگی جس عذاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے وہ اندہو مفات دلیل اقلی آٹھویں پہلے دلائل میں اور اس دلیل میں کیا فرق ہے جی پہلے سارے دلائل تھے اللہ کے مالک ہونے پر متصرف ہونے پر قادر ہونے پر رازق ہونے پر قدیر ہونے پر اور یہ آٹھویں دلیل ہے اللہ کے عالم الغیب ہونے پر تو دعوی توحید کی جزے کتنی ہیں جی دو متصرف مالک بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے اللہ اپنی انہی دو صفتوں کو جگہ جگہ پہ بیان کرتے ہیں جی وہ اندہو مفات ہول گئی اور اسی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی مفت کی جمع ہے جی چابی اور اگر اسے مفت کی جمع بنائیں تو مانا ہوگا خزانے اسی کے پاس ہیں خزانے غیب کے لا یا لمحہ اللہ اس کو نہیں جانتا مگر وہی وہ یا لما فل بررے اور وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل میں ہے واہرے اور جو کوئی دریا میں ہے وہ ماتس کو تمہیں اور نہ گرتا کوئی پتا اللہ یا مگر وہ اسے جانتا ہے ولاحبن اور نہ کوئی دانا طل الارض زمین کے اندھیروں میں گم ہوتا ہے ولا رتبن نہ کوئی ہری چیز ولا یابس نہ کوئی سوکھی چیز اللہ فی کتاب مبین مگر یہ سب کچھ کتاب مبین میں موجود ہے کتاب مبین علم الہی کتاب مبین اللہ المحفوظ کوئی چیز رہ گئی جی جو کچھ جنگل میں جو کچھ سمندر میں یہ جی جو کچھ کیا ہے جی اللہ اکبر اللہ کے علم کی وسط ہے یہ سب کچھ علم ال میں ہے واہو ولزی توفا کم دلیل اس کی یہ ہے دلیل اس دعوے کی پہلی دلیل یہ ہے اس دعوے کی کہ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے اللہ دلیل اس دعوے کی پہلی واہ ولزی طاہ کم بل اور وہ ہی ہے جو تمہیں لے لیتا ہے رات کے ٹائم بنار جرا تم کسب تم اور جانتا ہے جو تم کما چکے ہو دن میں باسکم فیے پھر وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے تمہیں فی ہے اگلے دن میں لےکزا جلمسما تاکہ پوری کی جائے مدت مقرر زندگی سمائی لئیے مرضی پھر اسی کی طرح پھیلا اٹھ کے جانا تمہارا پھر بتائے گا تمہیں جو تھے تم عمل کرتے واہول کا ہرو فوکا عباد ہی اس دعوے کی دوسری دلیل جی کس دعوے کی کہ عالم الغیب کون ہے اللہ اس کی دوسری دلیل فو کا عبادی اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر ہفد اور بھیجتا ہے تم پر نگے بان فرشتے جو ایک ایک بات تمہاری لکھ رہے ہیں حتہ جادم الموت یہاں تک کہ جب پہنچتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت تبفت ہو روسل فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے یہ آیت نمبر کون سی ہے جی اکسٹھ سورت انعام کی آیت نمبر اکسٹھ اس کو حضرات ذرا نوٹ کریں جی وہ حضرات جو پہلی مرتبہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں وہ نوٹ کریں جی روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نہیں روح قبض کرنے والے کئی فرشتے ہیں روسل روسل روسول جمع کا گئے ہے رسول نہ کئی حضرات جو غیر اللہ کے لیے علم غیب کے قائل ہیں دلیل تو ہوتی کوئی نہیں تو پھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں تو وہ لوگوں سے کہتے ہیں ایک اسرائیل ہے ملک الموت اور ایک سیکنڈ میں ہزاروں بندے دنیا میں مر رہے ہیں اور ایک فرشتہ ہے سب کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو نبی پاک حاضر ناظر نہیں ہو سکتے یہ وہ دلیل دیتے ہیں یہ اس کا جواب ہے جی ایک فرشتہ نہیں ہے بلکہ رسول نیک لوگوں کی روحیں الگ فرشتے قبض کرتے ہیں جی اور برے لوگوں کی روحیں الگ فرشتے قبض کرتے ہیں جی فوت کرتے ہیں اسے ہمارے بھیجے ہوئے فرتون اور وہ کوتائی نہیں کرتے سما ردو الا مولا ملا پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو مالک ہے ان کا سچا مولا کار سنو لاہکموں اسی کا حکم چلتا ہے وہی مختار کل ہے واہ واہ سے اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے کل میں جی دلیل اکلی نومی جی اللہ سبیل من الخص کہ کون بچا کے لاتا ہے تمہیں سمندر کے اندھیروں سے اور جنگل کے اندھیروں سے ظلمات بر جنگل کے اندھیرے بل سمندر کے اندھیرے تدو ہو تم پکارتے ہو اس کو تجربان گڑ گڑاتے ہوئے بخفیت ان چپکے کے کے جب سمندر میں گر جاتے ہو یا جا جنگل میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہو تو پھر گڑ گڑاتے ہوئے اسی کو پکارتے ہو کیا کہتے ہو ل انج نا منہا اگر اس نے ہمیں بچا لیا اس مصیبت سے ل نقو ناکرین من منل مواحدین تو ہم ہو جائیں گے احسان ماننے والوں میں سے یعنی موحد ہو جائیں گے شرک چھوڑ دیں گے کل میرے پیغمبر کہ اللہ بچاتا ہے تم کو منہا ان مصیبتوں سے سمندر اور جنگل کی مصیبتیں بن کلے کر اور صرف جنگل اور سمندر کیا ہر مصیبت سے تعمیم بادت تخصیص سما ان تم تشرے کون سما پھر مئی از عقل بات ہے اس کے باوجود تم شریک بناتے ہو ہودر تخویف ہے دنیا بھی میرے پیغمبر کہہ دے وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ بھیجے تم پر عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے کل ہجارہ جیسے پتھروں کی بارش او من تحت ارجو یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کل خصف دھسا دینا جیسے کارون کو دھسا دیا حضرت صاحب کہتے ہیں کہ نایا ہے ہر طرف سے عذاب کے گھیرنے کا نیچے اوپر یعنی ہر طرف سے گھیر لے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما ان کا ایک قول کرتبی نے نقل کیا جی عذاب من فوک کم حکمران گندے حکمران او من تحت ارجول کمینے کمین افسر رشوت خور ظالم او یل بے شیان یا خلت ملت کر دے تم کو شیان مختلف گروہوں میں مختلف گروہ میں بانٹ دے و یوزی کا بازا کم بازن اور چکھائے تم میں سے ایک کو لڑائی دوسرے کی باس لڑائی آپس میں لڑتے رہو یہ بھی عذاب کی صورت ہے انظر میرے پیغمبر دیکھ کس طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں لا اللہ یفکاؤں شاید کہ وہ سمجھ جائیں قزاب بھی کچ اور تقزیب کی بھی اس قرآن کی تیری قوم نے باہو الحق کو حالانکہ وہ قرآن حق ہے دوسرا معنی بہی ضمیر مجرور راج وسوے العذاب تکذیب کی اس عذاب کی تیری قوم نے واہ وق کو حالانکہ وہ عذاب یقینی ہے کل لس تو علیہ کمبے میرے پیغمبر اگر یہ کہیں نا کہ وہ عذاب کب ہوگا کب ہے جو ایک یقینی عذاب تو میرے پیغمبر تو کہ لس تو علیہ کمبے میں تم پر نگے بان نہیں ہوں مجھے کیا پتا ہے کب آئے گا لے کلے نبائن مستقرن ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے وسع فتح لمون انقریب تم جان لو گے جب وہ عذاب تم پر مسلط کیا جائے گا میں سعودیہ میں کام کرتا ہوں مساجد بند ہیں ہم روم میں پانچ بندے ہیں کوئی بھی حافظ یا عالم نہیں کیا کوئی بھی ایک بندہ جمعہ کا خطبہ دے اور جماعت کرائے تو نماز جمعہ ہو جائے گا اور خطبہ کوئی مخصوص ہے یا قرآن کی کچھ آیات پڑھ لیں نہیں یہ آپ ایسے کریں کہ زور کی نماز آپ پڑھیں جمعہ آپ نہ پڑھیں بلکہ جمعہ کے دن اگر وہ مسجدیں بند ہیں تو آپ جمعے کی بجائے زور کی نماز پڑھیں قرآن کی تحریف کرنے والا دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور تعریف مانوی جو ہے اس میں اگر کفر اور شرک کی طرف بات چلی جائے تو وہ بندہ بھی دائرۂ اسلام سے فارغ ہو جائے گا زجر کا کیا مین ہے زجر یعنی ڈانٹ ڈانٹ ہم اردو میں کہتے ہیں ڈانٹنا تمبی کہتے ہیں علامہ اقبال کو شاعری میں توحید اور فرنگی اقتدار کے خلاف بولنے پر کچھ گدی نشین لوگوں نے ان کے خلاف انگریز کی عدالت میں مقدمہ کیا میرے علم میں نہیں ہے جی والی بال یا فٹبال بال کھیلتے ہوئے دو ٹیمیں فیصلہ کرتی ہیں جو ہار گیا ہو وہ پیسے دے گا کیا یہ جو ہے ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے جی ایسا نہیں ہونا چاہیے عامل جو کہتے ہیں کہ جنات کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے کہ جنات کو یہ طاقت ان کو حاصل ہے جی نبی پاک سلم کے بارے میں صحیح نظریہ یہ ہے کہ آپ کی حیات حیات برزخیہ ہے اور سلا و سلام اندل قبر بھی آپ نہیں سنتے ہیں میری بیٹی پیدا ہوئی ہے میں نے اس کا نام انابیا رکھا ہے ہاں آن انابت سے ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا ٹھیک نام ہے وما علینہ الل بلاگ المبین